ان کو کہا جاتا ہے اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے اتارا ہے لفظی پرجما کرنے لگا وہ لفظی اور کوئی قرآن پرچمین میں <سؤال> بڑا بعض دفعہ سوچتا ہوں <سؤال> کہ اصل میں ہمارے عوام کا کوئی قصور نہیں خدا کی قسم ہے لوگ بالکل سیدھے سادے ایماندار دیندار متقی پر ہیں لیکن مولویوں نے قرآن کی راہ میں اتنی اتنی بڑی دیواریں کھڑی کر دی ہے کہ تاکہ کوئی قرآن نہ سمجھ سکے قرآن کی راہ میں اتنی اتنی دیواریں کھڑی کر دی ہے کہ کوئی قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ محمد رسول اللہ کا فرمان سمجھ سکے دیواریں کھڑی کی ہیں ظاہر ہے کہ ایک مومن جب قرآن پڑھتا ہے یا نبی کا فرمان سنتا ہے پھر اس کا جی چاہتا ہے کہ قرآن اور نبی کے فرمان پر عمل کرے اب ملا سمجھتے ہیں کہ پھر ہماری دکانداری تو خراب ہو گئی انہوں نے کیا کیا انہوں نے قرآن کی راہ میں بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کریں قرآن کی راہ میں بڑی بڑی یہ قرآن مجید ہے میں نے جان بوجھ کر ترجمے والا قرآن مانگا ہے یہ شاہ رفیع صاحب کے ترجمے والا قرآن ہے میں چاہتا ہوں کہ میں کوئی بات نہ کہوں صرف جو شاہ صاحب نے ترجمہ لکھا ہے وہ پڑھو شاہ رفیع صاحب کو جانتے ہو کون تھے شاہ ولی اللہ محدث محدس رحمت اللہ علیہ کے بیٹے ہنفی المسلک سے کیا مسلک تھا ان انہوں نے دوسرے پارہ قرآن مجید کا دوسرا پارہ رخو کون ہے چوتھا. چوتھا اس میں لکھا ہے اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ اضاقی لا لا متا بھی رہو اور جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے پرانی اردو حضرت سے سورے جب کہا جاتا ہے واسطے ان کے یعنی ان کو کہا جاتا ہے بھی کرو اس چیز کی کہ اتارا اللہ نے بھی کرو اس چیز کی کہ اتارا یعنی کس کی قرآن کی یا محمد کے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے یہ بھی اللہ کی وہی ہے وہ بھی اللہ کی جب ان کو کہا جاتا ہے پیروی کرو اس کی جو کہ اتارا اللہ نے بل کالو بو ماں اللہ الحا وہ کہتے ہیں بلکہ پیروی کریں گے ہم اس چیز کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے باپو اپنوں کو جواب آپ نے کیا کہتے ہیں بل کہتے ہیں بل کے پیروی کریں گے ہم اس چیز کی کہ پایا ہم نے اوپر اس کے باپوں اپنوں کو کیا اگرچہ ہو باپ ان کے نہ سمجھتے کچھ اور نہ رہ پاتے یہ قرآن کا لفظی قطب ہے سمجھ آیا ہے کہ نہیں جب ان کو کہا جاتا ہے خدا کی کتاب پر یا محمد کے پرمان پہ پر عمل کرو تو کیا کہتے ہیں ہم تو اس پر عمل کریں گے جس پر باپ دادے کو عمل کرتے ہوئے خدا کہتا ہے اے میرے نبی ان کو پوچھو کہ ان کے باپ دادے پہ نہیں اترتی تھی ان کے باپ دادے کا مذہب ہے مذہب کس کا ہے اللہ کا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن شیطان نے قرآن حدیث سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ کھڑی کیا کی کہ ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے ہم نے اپنے بڑوں کو یہ کرتے ہوئے پایا اس لیے ہم اس کا مطلب ہمارے باپ دادا گمراہ تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے باپ دادا قرآن نہیں سمجھ آئی باپ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو سوال کی کے سی ہوگی حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی قرآن حدیث کا مسئلہ بیان کیا جائے کیا تو نکل اتنا بڑا آدمی اس نے کیسے یہ کہا اتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں کائناس میں کتنے بڑے آدمی ہوئے ہیں لاکھوں نہیں کروڑوں نہیں اربوں ایک ایک آدمی کی بات کو اب دیکھو گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ایسا کیوں کیا یہ دین نہ ہو گیا گورکھ سدا ہو گیا خدا نے پورے قرآن میں کسی بڑے کی بڑے کی پیروی کا قرآن میں حکم ہے اب کیا بات ہے آدمی اس کے جواب میں کیا کہے سنو میرا بات کو مسئلہ اصل میں لوگوں کے دماغوں پہ پردہ کیسے ڈالا گیا کہتے ہیں جناب آج سے جو سو سال پہلے ہوا یہ دکھانا پڑا آج سے جو سو سال پہلے ہوا ہے اس کی بات ٹھیک ہے کہ یہ تاج کمپنی جو پرسوں بنی ہے اس کے چھاپے ہوئے قرآن کی بات ٹھیک ہے مات اللہ سما مات اللہ اور اللہ کے بندو خدا کا خوف کرو بات کو سمجھو بات تاج کمپنی کی نہیں ہو رہی بات اس قرآن کی ہو رہی ہے جو محمد الرسول اللہ, اللہ, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد کہو کہ یہ قرآن کی آئے ہے سمجھ سمجھائی بات ایک دوست نے پوچھا ہے. ایک میری دو تین نے پوچھا ہے. کہتے ہیں جناب رفاہ ہد کے لیسے. یہ تو بخاری کی ہے اور پہلے بزرگ وہ بخاری سے پہلے ہوئے ہیں اللہ کے بندو یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح کہے کہ یہ جو ہے تو آپ نے پڑھی ہے یہ تو تاج کمپنی کی اور نہیں سمجھ بات کی نہیں یہ آیت جو ہے یہ تاج کمپنی کی آیت کس کی آیت ہے قرآن کی کس کی آیت ہے قرآن پاک کی آیت ہے ہم تاج کمپنی کا حوالہ کسی کتاب میں بھی ہو ق کی آیت وہ قرآن کی آیت ہی ہے کتاب سے کوئی فرق اسی طرح جو حدیث بخاری شریف میں آئی ہے وہ بخاری کی حدیث ہے دنیا کے کسی اللہ نے یہ نہیں کہا تیرہ سو سال میں بارہ سو سال ہو گئے ہیں بخاری شریف کو آج تک کسی ایک بندے نے یہ نہیں کہا کہ اس میں جو حدیث ہیں یہ بخاری کی ہیں ساری امت کا اتفاق ہے کہ اس میں جو حدیث ہیں یہ محمد الرسول اللہ کی ہیں کس کی ہے حیرانگی کی بات ہے مقابلہ بخاری کا اور امام ابو ولیفا کا کرواتے ہیں کوئی عقل پہ پڑنا پڑ گیا ہے سوال گندم جواب چلے سارا دن میں نے کل رات سمجھائی ہے بات کہ مسئلہ مقابلہ امام بخاری اور امام ابو حریفا کا رحمت اللہ ہے الحما ان کا مقابلہ نہیں اگر بات یہ ہو کہ ایک آدمی یہ کہے کہ فلاں نے یہ کہا ہم کہیں امام بخاری نے یہ کہا پھر کہے کہ بھائی امام بخاری کی بات کیوں ہے فلا کی بات کیوں نہیں اور ہمارا تو عقیدہ یہ ہے کہ کسی بڑے کے مقابلے میں کسی بڑے کی بات نہ رکھو بلکہ جب بھی بات رکھی جائے محمد الرسول اللہ کی رکھی جائے صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے یہ عجیب فضول سوال ہے کہ جی بخاری اللہ اللہ اس یہ ہوا کہ کی کسی کتاب پر کوئی اعتماد نہیں اگر کی کسی کتاب پر اعتبار نہیں تو پھر قرآن پر کیسے ہے بخاری شریف تو بارہ سو سال پہلے لکھی گئی تھی قرآن تو یہ دس سال پہلے چھپا ہے عجیب بیوقوف کی بات ہے یہ ہے کہ امت کا اتفاق ہے کہ اس کتاب کے اندر جو بھی حف ہے وہ رب کا ہے امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ اس میں جو آیت بھی ہے یہ کس کی ہے رب کیا چاہے آج سے سو سال بعد چھوڑے چاہے آج سے سو سال اسی طرح امت کا اتفاق ہے کہ بخاری شریف میں جو حدیث بھی ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ہے چاہے وہ دو ہزار سال بات چکے مسئلہ تو حدیث کا ہے کتاب کی کیا بات ہے اور پھر میں نے یہ بتلایا تھا کہ اگر سارے لوگوں کو حدیث ہے ساری پہنچ جاتی پھر یہ چار مذہبوں کا جو تم نے مسئلہ بنایا ہوا ہے ان چار مذہبوں کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں میں سمجھانے کے لیے یہ بات کرتا ہوں غصے کی بات نہیں ہے پھر اگر سب کو ابھی اس پہنچی ہے ایک جیسی سب کو سارے مسئلے معلوم تھے پھر ایک کہتا ہے حرام ہے دوسرا کہتا ہے لالت اور اختلاف کیوں ہوا ہے نہیں سمجھ بات کی اگر سب کو سارے مسئلے پر چار مذہب آپ کس طرح ہوگے اب اتنی بات میں کس طرح آپ کو سمجھاؤں ایک امام کہتے ہیں آج مسئلہ ذرا صاف ہی ہو جائے یہی مسئلہ آج صاف ہو جائے مسئلہ سمجھ لو آج چار بڑے مذہب ہیں مشہور کتنے مذہب ہیں ایک ہڈی دوسرا شاکی تیسرا مالکی چوتھا چار مذہب پر ان کے مقابلے میں ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک وہ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جو ان میں سے وہ کہتا ہے جو اللہ رسول نے کہا ہے ہم مانتے ہیں اور جس کی بات اللہ رسول کی بات کے مطابق نہیں ہے وہ ہم ماننے کے لیے تیار نہیں اب مسئلہ ضرور توجہ کے ساتھ ہوں اگر چاروں کی کی کو آپ کہتے ہیں امام صاحب کو یہ یہی پہنچی شاپی کہے گا کہ امام شافی کو نہیں پہنچی مالکی کہے گا امام مالک کو نہیں پہنچی امبل کہے گا امام امل بن امبل کو اب یا کشتی کروانی ہے کہ پہنچی ہے کہ نہیں پہنچی کیا فضول بات ہے یا تو ہو کہ چاروں کے مذہب ایک ہو اگر چاروں کا مذہب ایک ہے تو پھر چار بنانے کی ضرورت کیا ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ ربا یدین کے مسئلے میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں امام شاپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص روایت نہیں کرتا تو اس کی نماز ہم کہتے ہیں کہ سنت کے خلاف ہے لیکن امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ نماز ادا ہی اب یہ بھی تو امام ہے چار اماموں میں سے ایک امام یہ بھی تو ہیں اب ان کو نہیں پتا تھا اب اب اگر آپ ایک کا تعصب کریں گے دوسرا دوسرے کا تعصب کریں گے پھر مسئلہ تو حل پھر تو اڑے رہے ہیں سارے سنا میرا بات یہ تو معمولی بات ہے تمہیں ایک مسئلہ بتلاتا ہوں اختلاف کتنے کتنے بڑے ہوئے ہیں امام شاہی رحمت اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ اگر انسان آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہو آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہو تو غلام عورت سے اس کی شادی جائز ہے. اس کا نکاح نہیں ہوتا عورتیں اب تو غلامی کا زمانہ ختم ہو گیا جب جنگیں ہوتی تھی تو وہ جو جوار کے لڑنے والے قیدیوں کی عورتیں آتی تھی ان کو باندیاں بنایا جاتا تھا امام شاہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص لہر دینے کی طاقت رکھتا ہے اس کے پاس روٹی کھلانے کے پیسے موجود اس کی کسی باندی اور کنیز سے شادی ہو سکتی اگر شادی کرے تو, تو فرمایا کہ نکاح باطل ہے نکاح اگر اولاد ہو تو کہتے ہیں اولاد حرام کی ہے اولاد اگر بندہ مر جائے تو یہ اولاد بندے کی وارث نہیں یہ مر جائے بندہ تو بندے کی اولاد وارت ہے سمجھ آئیے مسئلہ یاد رکھو گے اگر ایک بندہ استطاعت کے باوجود آزاد عورت سے شادی کر سکتا ہے لیکن اس کے واپس آزاد سے نہیں کرتا غلام عورت سے کرتا ہے امام صاحب کہتے ہیں اس کا نکاح نہیں ہوا اس کی اولاد حلال کی اولاد نہیں ہے اگر مر جائے تو یہ اولاد اس کی وارث امام ابو ریپا رحمت اللہ علیہ کیا کہتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ نکاح جائز ہے شادی ہو سکتی ہے اولاد اولاد ہے حلال ہے مر جائے گا تو وارث ہوگی یہ کہتے ہیں حرام ہے یہ کہتے ہیں حلال ہے یہ کہتے ہیں اولاد ہے یہ کہتے ہیں اولاد ہے ہی نہیں یہ کہتے ہیں وارث ہوگا یہ کہتے ہیں وارس ہوگا ہی نہیں ملہ آتا کہتا دونوں حق پر ہے کہتا ہے دونوں یا پھر ہمارے سروں کو دولے کے چوہوں کا سر بنا دو ہمیں یہ بات سمجھ میں دونوں حق سے کیسے ہوئے آرام کہنے والا بھی سچا ہے حلال کہنے والا بھی سچا ہے دونوں درست کیسے ہوئے درست ہے جس کی بات رب کے قرآن کے مطابق ہے محمد کے فرمان کے مطابق ہے صلی اللہ ہو دیکھیں میں قرآن کیا کہتا پانچ وارا ہے تم حدیث کی باتیں کرتے ہو ٹھوکریاں بڑی بڑی لگی ہیں بڑے بڑے کو لگی ہیں لیکن فرق ہے ایک ہے کہ غلطی ہو جاتی ہے اور اس کو غلطی کا علم اللہ اس کو معاف کر دے گا اللہ اس کو معاف کر دے گا ہمارا حتیضہ یہ ہے کہ بڑے بڑے بزرگوں کو غلطی لگ گئی ہے انہوں نے جان بوجھ کر غلطی نہیں کی اس لیے اللہ ان کو معاف کر لیکن اگر کوئی شخص اس کو معلوم بھی ہو جاتا ہے کہ نکلتی ہے پھر بھی ڈا رہتا ہے ایسے شخص کو قیامت کے دن معافی مل سکتی نہیں خبریں بات آئی ہے کہ نہیں ایسے شخص کو معافی مل سکتی نہیں میں کہتا ہوں یہ کوئی ایک مسئلہ ہے تین سو حدیث ہے تین سو حدیث جس پہ پوری امت کا اتفاق ہے غلطی لگ گئی ہے ایک مام تین سو حدیث کے مخالف مسئلہ بیان کیا کیوں کیا ان کو حدیث پہنچی غلطی ہو کوئی حدیث کا ذخیرہ آج ہم نے دیکھا آج حدیث کی کتابیں موجود ہیں آج حدیث کی کتابیں چھپی ہوئی موجود ہیں پہلے زمانے میں تو چھپی ہوئی موجود ہیں نہیں ہوتی تھی کسی کو پہنچتی تھی کوئی بات کسی کو نہیں پہنچتی تھی آج عزیز کی کتابوں کی موجودگی میں بھی لوگوں کو غلطی کر ہمیں بیان کرتے ہوئے غلطی کروزانہ ہمارے پاس کتابیں ہوتی ہے پھر پڑا ہوا بھول جاتا ہے آدمی پڑا ہوا آدمی یہ کیا بات ہے کہ جو ہو گیا جناب اگر کوئی شخص غلطی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے آپ <laughs> نے کہا لوگوں بڑی افسوس کی بات ہے مجھے میں آج آپ کی طبیعت صاف کر کے بیچوں گا انشاءاللہ میری عادت ہے کہ میں سخت مسئلہ بیان کرنے سے کترا کروں اتنی ادبی کسی کا ڈر ہے اگر ان وردی والوں کا ڈر نہیں تو باقی کس کا ڈر ہوگا ڈر صرف اللہ کا ہے لیکن کہتے ہیں چلو مثبت مسئلے بیان کرنے چاہیے میری عادت یہی ہے لیکن اب اگر کوئی کٹ ہو چکی کرتا ہے تو پھر مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے کوئی کٹ ہو چکی کرے تو مسئلہ سن لو پھر آج مسئلے اگر کوئی شخص مسئلہ بیان کرتا ہے نبی پاک صلی سے بات تو سنو ذرا یہ مسئلہ بڑا بریق اور بڑا موٹا بھی ہے بریک بھی ہے انشاءاللہ شاء اللہ اقتبا سن لو گے توجہ سے پھر کبھی اس کے سمجھنے کی ضرورت نہیں رہے کہتے ہیں جناب ایک بندہ اس کے پاس کوئی سامنے دلیل موجود نہیں وہ اپنے اجتہاس سے مسئلہ بیان کرتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے اتحاد سے مسئلہ بیان کرتا ہے دو صورتوں سے خالی نبی ہر چیز کو بیان کر کے گیا فرمایا دو چیزوں سے خالی نہیں یا اس نے صحیح بات بتلائی ہے یا اس کو غلطی لگ گئی یا وہ صحیح بات تک کی طے تک پہنچ گیا ہے یا نہیں پہنچا فرمایا اگر بات کی طے تک پہنچ گیا ہے اس کو دو راج رکھے اس کو اور فرمایا اگر کوئی بات کی طے تک نہیں پہنچا غلطی ہو گئی ہے اللہ اس کو غلطی کا بھی سوا بنا کرے گا کیوں اس, لیے کہ اس نے جان بوجھ کے مسئلہ غلط اس نے اپنی کیمروں فراست سے ایسا ہی مسلا غلطی کا کہیے اللہ دیر کے مسئلے میں جتوں جوہد کرنے کا اس کو سوا بتا کرے گا سمجھ آئیے بات لیکن جس کو پتا چل گیا ہے کہ غلطی ہے اس کو قیامت کے دن کبھی معافی مل سکتی نہیں اب ذرا سنو میں نے کہا تھا جس دوست نے کہا پر امام صاحب کو ساری عمر پتہ نہیں چلائی عجیب سوال ہے میں نے دو باتیں تو یہ بھی پتہ نہیں کہا تھا یہ بھی کوئی پتہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے یہ بات کہی بھی ہے کہ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے بندہ جس طرح یہ بات بخاری شریف کی امیز تو دو سو سال بعد رسول اللہ کے یہاں اس کا حوالہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد دو سو سال بعد درج ہوئی ہے اور یہ اس طرح بات کر رہا ہے جس طرح یہ اپنے کان سے امام ابو ابویشا سے سن کے آیا ہے ہے عجیب بات ہے. نہیں سمجھائی بات مقابلہ تو یوں کر رہا ہے جس طرح وہ بات تو دو سو سال بعد ہوئی تھی اور میں خود اپنے کان سے سن کے آیا بھئی تجھ کو کس نے بتلایا امام صاحب نے یہ کہا ہے کس نے کہا ہے اس نے مطلب ہے کہ امام صاحب روی نہیں کرتے تھے کس نے کہا امام صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے دنیا میں کوئی مائی کلال کوئی مائی کلال کائرات میں کوئی مائی کلال یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ امام ابو علی رحمت اللہ نے ایک کتاب بھی لکھی ہے لکھی, لکھی نہیں پھر طرح ہے ان کے چھ سو سال بعد ایک کتاب میں لکھا گیا ہے وہ کتاب تو حجت ہو گئی جو چھ سو سال بعد لکھی گئی ہے اور جس کی کوئی سند موجود نہیں اور جو سند کے ساتھ رسول اللہ سے بات کہی گئی اور جس کو ساری کائنات کی امرت نے مانا ہے اس کے بارے میں شبہ اس سے زیادہ بھی تعصب کی بات اب اگر یہی بات میں یاد ہو جائے تو پھر سنو بات خواتین کی بیٹھی ہوئی ہے میں نہیں چاہتا تھا رستے بیان کر کرنے لیکن شرح میں کوئی شرم نہیں ہوتی امام صاحب کا ایک مسئلہ یہ بھی ہے فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہو یہ اگر آپ شیشہ کھول دو فکا کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے سن لو اپنا توجہ کے ساتھ سنو آئے گی آواز آنے والا بیٹھے رہو بیٹھے رہو آواز آئے گی بیٹھے رہو پھر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شک اجلت کہہ کر کسی عورت سے بدکاری کرتا اگر کوئی شک اجلت کہہ کر کسی عورت سے اور پوچھے میں بھی جانتے ہو پھر چکر نہ لو اگر کوئی شخص اجلے دے تک کسی عورت سے متکاری کا سخت پھر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے حوالہ میرے ہے تو آپ ایک رب کی قسم ہے اگر حوالہ نہ دکھاؤں جتنا بڑا جرمانہ کو کے لیے تیار لکھا ہوا ہے کہ اس پر امام ابو حریفہ کے نزدیک کوئی اقتدار نہیں اور ذرا کس کو کہتے ہیں بولو ز اور کس کا نام ہے اور کس کا نام سدا کس کو کہتے ہیں کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرنے کو کہتے ہیں فقہ کی ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ امام صاحب کے نزدیک معذ اللہ اگر کوئی شخص کرائے پر عورت لے کر اس سے بدکاری کرے اس پر کوئی یہ فقہ کی ہنسی فقہ کی کتابوں میں لکھا ہو اب دو باتوں کا فیصلہ کروں یا کہو کہ یہ کتاب جس نے امام صاحب کے بھی پہلے لکھا ہے ان کتاب کی چوٹی کی کتاب الپیپکا کی چوٹی کی کتاب جس کو فتوے کے طور پر رائٹ کیا گیا ہے یا کہو کہ اس نے امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا امام صاحب کے بارے میں جھوٹ بولا میرا عقیدہ یہ ہے کہ امام صاحب ایسی بات کر سکتے نہیں کس نے کہا بارہ سو چھ سو سال آٹھ سو کتاب لکھی گئی اور کوئی صدر بھی موجود کوئی صدر بھی موجود کیسا امام صاحب نے کہا چھ سال امام صاحب نے کہا کہاں موجود ہے بالکل کی کتاب لکھا ہے کہ امام صاحب نے کی کس نے کہا کس نے کہا کوئی اس بات کا موجود ہے अगर हमारा अतीदा तो यह है कि ऐसी बात इमाम साहब देखिए मैं कहता हूं तो, तो फिर फिर अब करना शुरू कर दो यही मतलब हुआ ना फिर को जी तौरी तौरी इतना बड़ा इमाम है, क्या कहता गलती कर جب ان کو قرآن اور نبی کے فرمان کی یہ مسئلہ میں نے سمجھایا تھا اب اس کی اتنی شرمناک مثالیں اللہ کی قسم ہے میں اگر یہ مثالیں دوں مردوں کے سامنے بھی مجھے, مجھے, مجھے تو عادت نہیں ہے اتنا کی رات کرنے میں نے تو زندگی میں اللہ کے پذر سے کبھی اپنے دوستوں کے اپنے ہمجولیوں کے ساتھ بھی کبھی مزاج والی ایسی بات ہوگی اللہ کی رحمت رحمد یہ مسئلے آپ بیان کرنے تھے شرمناک مسئلے یہ کیا مجھے شرم آتی ہے بچے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور کہنا بیان کرتے ہیں پال شرم کی باتیں ہیں اتنی شرم کی بات ہے کہ اگر آدمی ٹاقی لپیٹ کر کسی سے بدکاری کرے تو اس کی کوئی سزا نہیں پڑھائی یہ کوئی باتیں ہے بتانے کی فکار نہیں ہے ہیں قرآن حدیث کو لو پڑھ سے بڑا میں کہتا ہوں میں غلطی کرتا ہوں مولا مول رزمین نے غلطی ہو سکتا ہے مولا مولت سے غلطی ہوئی ہے شاہ ولی اللہ سے غلطی ہوئی ہے امام خان سے غلطی ہوئی ہے صحابہ سے غلطی ہوئی ہے لیکن محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی غلطی اور تھک نہیں کیوں آسمان والے سے تعلق چھڑا آسمان والے سے تعلق ہے ارش والا کہتا ہے ما الحوا ان یہ وہی کی بات ایک میں نے مثال دی اب آ کے آدمی کہنے شروع کر دے جی اور لو جی کرم صاحب نے مام صاحب کے مطابق لوگوں نے یہاں تک لکھا ہے گائے کے اندر کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت جو ہے وہ ڈھائی سال ہے بچے کو دودھ پلانے کی مدت پہلے رفائی دین کے مسئلے پر جو بندہ کہتا ہے اس کو پہلے جا کے یہ پوچھنا چاہیے کہ کیا جو بات میں کہتا ہوں یہ فقہ میں لکھی ہے کہ نہیں اور جس فقہ کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے نا کہ امام صاحب نے کہا رپائی ادین اور بولو نہیں کرنی چاہیے اسی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے کہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے یہ مسئلہ تو پکا نا چلو وہ نہ پکانا یہ پکا لو جس بکا کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا رہا یہ رین نہیں کرنی چاہیے اسی بکا کی کتاب میں کیا لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا ہے دودھ پلانے کی مدت کتنی ہے کتنی ہے ڈھائی سال خیر یہ دودھ کا چل امام صاحب نے کیا کہا کتنی ہے ڈھائی سال تم تو حدیث کی بات کہتے ہو نا یہ قرآن کی بات لے لو کہتے ہو جی حدیث کا پتا نہیں چلا میں کہتا ہوں نہیں پتا چلا میں کہتا ہوں فقہ کی کتابوں سے پوچھو پتا چلا کہ نہیں چلا مجھے کیا پوچھتے ہیں ہم نے تو اسی لیے کبھی کسی بزرگ پر تنقید نہیں کی اور سیدھی سیدھی بات کہتے ہیں کہ لوگوں جو بھی مسل ہے وہی مانا جائے گا جو رب کے قرآن میں ہے یا محمد کے ہے یہ نہیں دیکھا جائے گا کس نے کہا دیکھو درا قرآن اب اللہ میں نے دے دیا ہے جاؤ جا کے پوچھو کہ جس فقہ کی کتاب میں یہ میں بار بار پکانا چاہتا ہوں جس فقہ کی کتاب میں لکھا ہے کہ امام صاحب نے کہا رہا پائی نین نہیں کرنی چاہیے اسی میں لکھا ہے کہ بچے کو دودھ سال تک آدمی پہلا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ مدت کتنی ہے یہ کس کتاب کا حوالہ ہے فقہ کی ہدایات شریف کا قرآن کیا کہتا ہے دوسرا تارا تم تو حدیث کی بات کرتے ہو بخاری شریف کی یہ تو قرآن ہے نا یہ تو پہنچا تھا کہ نہیں پہنچا تھا اس قرآن کا حوالہ سنو اس میں رب نے کہا ہے بل والے بات اولادا ہوں گا ہوں لائنی کام لینی لاد رضا شاہ روی صاحب کا تجربہ ہے اور بچے والیاں دودھ پلاوے اولاد اپنی کو اور بچے والیاں دودھ پلاوے اولاد اپنی کو دو برس پورے کتنے پورے واسطے اس کے جو ارادہ کرے کہ یہ پورا کرے دودھ پلانا واسطے اس کے جو یہ ارادہ کرے, کہ پورا کرے دودھ پلانا اور امام صاحب کیا کہتے ہیں ہم نہیں کہتے امام صاحب کیا کہتی ہے کہ امام صاحب نے کہا کتنا کہ اور قرآن کیا کہتا ہے اب بولتے نہیں ہو ڈو ڈو ڈو قرآن کیا کہتا ہے اور فقہ کیا کہتی ہے یہ پہنچی ہے کہ نہیں جاؤ اسے پوچھ کے آؤ جاؤ پوچھ کے